ربدیل عال اب جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا یہ سب جملہ تو مکمل ہو گیا یہ الحمدللہ الحمد مبتدا للہ جب جار, جار مجبور ہو کر خبر اب باقی جو کچھ ہے یہ اللہ کے اب تابے چل رہا ہے للہ ہے اس اللہ کے لیے ہے تمام تعریف جو تمام جہانوں کا رب ہے جو رحمان ہے رحیم ہے جزا و صدا کے دن کا مالک ہے یہ تمام اب اس کتابیں ہو رہے ہیں یہ سب سبارڈینیٹ کلاوزز ہیں رب کے لفظ پر تو ابھی ہمارا جو چوتھا درس تھا پہلے حصے کا درس سے رابے جو ہے اس میں بھی گفتگو ہو چکی ہے جو اس میں صرف ایک پیچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ را با با رب اور را با وا جس سے ربا بنا ہے رب کا اصل مفہوم ہے مالک ہونا آقا ہونا رب البیت رب الدار رب المال مالک اور راب با وا سے ہے بڑھانا بڑھوتری کسی چیز میں اضافہ کرنا ربا سود جو اصل زر میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ ربا ہے ربت قرآن مجید میں آیا ہے فیضان ضلع احتجت و ربت و امبت اطمینک الجم بہی۔ اختلاف صرف لفظ تربیت میں ہے باب تفریل جو بنتا ہے تربیت ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت یہ رب سے بنا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ ربا سے بنا ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ رب اور ربا یہ مادہ ایک ہی ہے صرف شکل مختلف ہوئی ہے ورنہ یہ در حقیقت ایک ہی شکل کی ایک ہی مادے کی دو صورتیں بہرحال دونوں میں جو رب قائم ہوا وہ یہ ہے کہ جو ہستی کسی شے کی مالک ہوتی ہے لا و وہ چاہے گی کہ اس میں ترقی ہو لہذا ربوبیت کا وہ مفو جس کو کہا گیا ہے کہ انشا حال ہالن الہ حد تمام یہ امام راغیب کے حوالے سے میں ارض کر چکا ہوں پچھلے درس میں کسی شے کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر اس کے مقام کمال تک پہنچا دینا یہ ربوبیت ہے تو جو کسی شے کا مالک ہوگا وہ چاہے گا میری شے کے اندر ترقی ہو اس میں اضافہ ہو بڑھوتری ہو نشو و نما پائے اس لیے رب اور ربا یہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کی جگہ پر آ جائیں گے پروردگار پالنہار مالک اور آقا یہ تمام الفاظ یہاں رب کے حوالے سے اپلوڈ کر لیجئے عالمین عالمین علم اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ کیا ہے اصل میں عالما یا اس کے معنی ہوتے ہیں علم حاصل کرنا جان لینا اور عالما یا لمو یا یا یہ ہوتا ہے کسی شہ پر نشان لگا دینا اسی سے اس میں علم بنا ہے کوئی شے جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بن جائے اسی سے اس میں علم ہے لاہور یہ اس میں علم ہے ایک شہر کی پہچان کا ذریعہ ہے یہ نام اس میں پاکستان یہ ایک ملک کا نام ہے یہ اس میں عالم ہے تو عالم وہ شے ہے جو کسی چیز کی پہچان کا ذریعہ بنے یہ تمام کائنات اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے اس لیے لفظ عالم کہتے ہیں عالم نہیں ہے یہ لفظ رب العالمین نام کے زبر کے ساتھ عالم بنے گا عالم آئی عالموں سے جاننا کسی شے کا علم حاصل کرنا وہ ہوگا عالم اور عالمہ کسی شے کی نشانی بنا دینا علامت قرار دینا یہ عالم اس سے عالم بنا ہے عالم وہ شے ہے جس سے کسی چیز کی پہچان ہو جائے تو چونکہ یہ کل کائنات ان نفی خلق سماوت اولرد وختلافار اول فلکل تدریف الباغ ومافاس بین بین الارض بعد موتها و بس صفیہ بن دا تصریف ال ریاح و صاحب قومی <تصفح> یا کل کائنات گویا کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے یہ آیات کہلیں لیں یا علامات کہلیں اللہ تعالیٰ کی علامات ہیں. ان کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچان دیں تو آیات اور علامات ان دونوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے البتہ یہ ذرا مسئلہ ہے کہ جمع کا سیدھا کیوں آیا کل عالم ایک لفظ میں بھی بات پوری ہو سکتی ہے لیکن اس کے حوالے سے کبھی تو ہم کہیں گے دو عالم ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے عالم امر عالم خلق عالم انس عالم جن عالم برزخ عالم دنیا عالم آخرا اب یہ تمام جو ہے مختلف چیزوں کی تعبیر کے لیے عالم جو ہے جب جدا ہم کرتے ہیں تو گویا کے سب کو جمع کر لیا جائے تو یہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالن ہار پروردگار ہر شے کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اس کے نقطہ کمال تک پہنچانے والی ساتھ البتہ ایک رائے یہ ہے یہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے بڑی جزم کے ساتھ اور بہت ہی قطیت کے ساتھ پیش کی ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی ظرف کو جمع کر کے اصل میں مظروف کی جمع مراد ہے عالم میں جتنے بھی ہیں آباد جتنے بھی ہیں مخلوقات ان کے لیے لفظ جمع آیا ہے عالم ظرف ہے ان میں جو بھی کچھ ہے مخلوقات وہ اس کا مظروف ہے عالمین کو جمع کی شکل میں لائے ہیں اس سے مراد ہے تمام مخلوقات جملہ مخلوقات کا پالن ہار پروردگار مالک اور آقا وہ ہے اللہ الحمد رب العالمین یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی ارض کیا شعور کے ساتھ ہو کل کی گہرائی سے ہو فوراً جواب آتا ہے ہم دنی میرے بندے نے میری ہم بیان کی اور الرحیم دونوں کا مادہ رحمت اور یہ واحد مادہ ہے جس سے اللہ کے دو نام اور دونوں نام اتنے عظیم چونکہ آیت بسم اللہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام آیا اللہ اور پھر الرحمن الرحیم مصحف میں تو کم سے کم ایک سو چودہ مرتبہ یہ آیت مبارکہ دوہرائی گئی ہے وہ ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے مصحف کا حصہ تو ہے ایک سو چودہ مرتبہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم آیت بسم اللہ میں بھی بریکٹ ہو کر آئے اس آیت آیت نمبر دو جو ہے سورہ فاتحہ کی اس میں بھی بریکٹ ہو کر آئے اور بھی متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ دونوں نام بریکٹ ہو کر آتے ہیں ان میں کیا فرق ہے رحمت رحمت کی ایک کیفیت رحمان فعلان کے وزن پر مبالغے کا سیگا ہے رحیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اگرچہ بہت سے مفسرین نے مختلف رائے دی ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ اس لیے کہ دنیا ایک عارضی سے ہے اور جو مبالغے کا سیگا ہوتا ہے حیجانی کیفیت وہ عارضی ہوتی ہے وہ دائم نہیں رہا کرتی تو گویا کہ دنیا میں تو اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہو رہا ہے اور رحیم کیونکہ دوام ہے اس میں صفت مشبہ میں استقلال اور دوام ہوتا ہے اور آخرت ہے ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی چیز لہذا گویا کہ رحیمیت کی جو شان ہے اللہ کی اس کی زیادہ مناسبت عالم آخرہ کے ساتھ ہے رحمانیت کی جو شان ہے اس کی زیادہ مناسبت جو ہے عالم دنیا کے ساتھ ہے یہ بہت سے حضرات کی رائے ہے لیکن میرے نزدیک مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی ان دونوں کی رائے جو ہے مجھے راج محسوس ہوتی ہے اور بڑی وزنی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی صفت رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں رحمان فعلان کے بدل پر غزبان قصبان کہتے ہیں بہت غضب ناک غسبان حضرت موسا جب واپس لوٹے ہیں جب اللہ نے بتایا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ تو شرک میں مبتلا ہو گئی تو فرجہ علاقوں میں ہی غصبان آصفا آئے ہیں واپس غضبناک جلالی مزاج کے تھے جو غصے کا عالم ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ بڑے بھائی ہیں حضرت ہارو اور ان کی داڑھی پکڑی ہے ایک ہاتھ سے اور سر کے بال پکڑے ہیں دوسرے ہاتھ سے ہے انہیں کہ تم نے یہ کیا, کیا میرے پیچھے تم نے میری خلافت کا یہ برا حق ہے جو ادا کیا بہرحال غسبان عطشان جو شخص پیاس سے مرا جا رہا عطشان سخت پیاسا ہوں تابان کہتا ہے آج کا عرب نوجوان تابان بہت تھکا ہوا ہوں بہت میں مزمل ہوں جو آن بھوک سے مرا جا رہا تو گویا کے ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ جو صفت مبالجے میں یہ فالان کا صیغہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت گویا کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور رحیم اس میں دوام ہے استقلال ہے پائیداری ہے تسلسل ہے اللہ تعالی کی رحمت اور یہ دونوں شانے بیک وقت ہیں ہمارے لیے امیجنیبل ہے ان دونوں شانوں کا بیک وقت ہونا یہ نقطہ بھی بہت خوبصورتی سے مولانا فراہی نے بیان کیا ہے اللہ تعالی کے اسماؤ سے فات میں قرآن مجید میں صرف ایک استثناء ہے کہ حرف عطف آیا ہے ہو ول ابلو ول باقی کہیں عطف نہیں آتا عزیز الحکیم عزیز الحکیم ہو یہ نہیں آئے گا تمہیں کفور الرحیم آئے گا کہیں واؤ نہیں آئے گا ہو اللہ الزیلا اللہ اللہ الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر آٹھ اسما آ کہیں کئی حرف عطف نہیں اس لیے کہ اللہ کی ذات میں یہ تمام شانے بیک وقت موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں اس میں یہ کیفیت ہے ایک وقت میں یہ کیفیت ہے تمام کیفیات تمام شانے تمام صفات بیک وقت موجود ورنہ یہ کہ حرف عطف آ جاتا ہے تو مغیرت ہے ہر عطف کے کیا مانے معتوف اور ماتوف علیہ میں مغائرت ہے یہ کوئی اور شے ہے یہ کوئی اور شے ہے ذات باری تالات کے اندر تجزیہ نہیں ہے اس کے حصے بخرے نہیں کیے جا سکتے اس کی شان جو ہے تمام صفات اور تمام اسما بیک وقت اس کی شانیں موجود ہیں اب یہ ہمارے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا انمیجنیبل ہے لیکن یہ کہ ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی وہ میں نے بارہ بیان کی ہے اور ہر شخص کا تجربہ بھی ہوگا اگر خدا نہ خاصتا کہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہو کہیں کوئی بس جو ہے اس کا حادثہ ہوا ہے اور کہیں کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی ماں جو ہے فرض کیجئے کہ اس میں ہلاک ہو گئی ہے اور کوئی دودھ پیٹا بچہ جو ہے اسے کیا پتا میری ماں مر گئی ہے وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے جو انسان بھی دیکھے گا اس کے دل میں ایک کیفیت جو ہے ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی یہ بچہ بے یاروں مددگار رہ گیا ہو سکتا ہے آئیڈینٹیفائی بھی نہ ہو رہی وہ عورت کون ہے کون اس کے اویئر اباؤٹس کہاں سے یہ آئی تھی ہر شخص چاہے گا کہ اب اس بچے کا جو لاوارس رہ گیا ہے جس کا کوئی بھی اب نگہبان نہیں ہے کوئی بھی اب پالنے والا نہیں میں اس کی پرورش کا ذمہ لے دوں یہ ایک جوش جو ہے طبیعت کے اندر فطرت کے انسانی کے اندر یہ مادہ موجود ہے یہ ایک جوش رحمت جو ہے ہر فرد کے اندر آئے گا اللہ یہ کہ وہ سوتے خشک ہو چکے ہیں فطرت کے اور فطرت مست ہو چکی ہے وہ بات بالکل دوسری لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا یہ جوش عارضی ہوتا ہے ہو سکتا ہے جب اس وقت ہم اس کے بچے کو اپنے اسی جوش رحمت میں اس کی پرورش کی ذمہ داری لے لیں تو کچھ عرصے کے بعد ہم پچھتا کہ یہ ہم نے کیا کیا خامخواہ میری تو اپنی ذمہ داریاں بہت تھیں پہلے ہی بچے جو ہیں وہ کوئی کم نہیں ہے ان, کا ان کو کھلانا پلانا ہی جو ہے خاصا مشکل تھا یہ میں نے خامخواہ ایک بوجھ لے لیا ہماری وہ رحمت کا جوش جو ہے وہ ختم ہو جاتا لیکن یہ کہ اللہ تعالی کی یہ رحمت کی دونوں سانے میں ایک وقت موجود ان میں دوام بھی ہے تسلسل بھی ہے اور اس کے اندر کچھ حیجانی کیفیت بھی ہے اور رحمان اس میں بھی ذرا نوٹ کیجیے سورہ لکمان کے درس کے ضمن میں جو دوسرا رخ میں نے ارض کیا تھا کہ فطرت انسانی میں شکر کا مادہ موجود ہے اب نوٹ کیجئے فطرت انسانی میں رحم کا مادہ بھی موجود ہے یہ اگلا معاملہ ہے در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں آپ کی کوئی احتیاج تھی کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی آپ بھوکے تھے آپ کو کھانے کو دیا جذبہ تشکر آپ میں پیدا ہوگا لیکن خود آپ کسی وقت آپ کے پاس روٹی ہے اور کوئی دوسرا بھوکا ہے آپ اس کو روٹی دینا چاہیں گے اگر فطرت آپ کی صحیح ہے یہ فطرت کے اندر یہ خیر موجود ہے یہ رحمت اور رافت کا مادہ فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہے گویا کہ یہاں سورہ لکمان سے ایک قلم بات آگے چلی گئی سورہ لقمان میں صرف شکر کا لفظ آیا تھا لکمان الحکمت انشکر یشکر فن نما یشکر فن اللہ غنی الحمید یہاں نمبر ایک شکر سے اگلا لفظ آیا حمد شکر سے وسعت بھی زیادہ ہو گئی اس کے اندر حسن اور جمال اور کمال چاہے براہ راست اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہ بھی پہنچ رہا ہو اس پر بھی حمد ہوگی شکر جب جبکہ سلف اس پر کیا جائے گا جس سے کوئی فائدہ ذاتی طور پر آپ کو پہنچا ہو پھر اس سے آگے رحمت یہ بھی فطرت انسانی کا جو ہے یہ اس کے اندر ایک اس کی صحت کی علامت ہے اسی کے حوالے سے انسان پہچان سکتا ہے رحمت کہتے کسے اگر ہمارے اندر رحمت کا یہ مادہ نہ ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے اللہ کی شان رحیمی کو اور اللہ کی شان رحمانیت کو یہ فطرت کے اندر موجود ہے انسان کے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ننانوے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ کل مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے تو تمام مخلوقات میں جو تم باہمی رافت و رحمت کے جذبات پاتے ہو ماں کے اندر جو مامتا ہے محبت ہے اولاد کی باپ میں جو شفقت ہے بہنوں بھائیوں میں جو اقومت کا رشتہ ہے جو محبت ہے جو بھی آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی رحمت کے مظاہر کل مخلوقات میں ہیں یہ سب کے سب در حقیقت رحمت خداوندی کے سوویں حصے کا ظہور ہے جو پوری کائنات میں نظر آ رہا ہے اس سے اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان رحمانی کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم اب دیکھیے یہاں پر سورہ لقمان سے پھر تقابل کیجئے سورہ لقمان میں دو باتیں آ تھیں نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ فطرت انسانی پہچانتی ہے نیکی اور بدی میں امتیاز کرتی ہے معروف اور منکر کا فرق فطرت کے اندر پہلے سے موجود ہے امتیاز موجود ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں الفاظ آئے یا بول آقیم سلامر معروف بنہار بس برآلہ پھر یہ کہ معروف اور منکر کے الفاظ اس رقوق کے اندر علیحدہ علیحدہ بھی آ گئے کے شروع میں فرمایا والدین کے ساتھ اس نے کے ضمن میں اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تو ان کا کہنا مت مانو لیکن وہ صاحب ہما پھر دنیا معروفہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر معروف طریقے پر پھر بھی رہو ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ جاری رہے گا اطاعت نہیں کی جائے گی اور منکر کا لفظ جو ہے اس کی آخری شکل انکر انکر السوات لسوت الحبیر سب سے زیادہ ناپسندیدہ مخروخ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے قرآن کا یہ خاص وصف ہے جب وہ اپنی اصطلاحات لاتا ہے تو اصطلاحات کے ادھر ادھر دائیں بائیں پہلے یا بعد میں سیاق و سباق میں ان الفاظ کا استعمال لے آتا ہے جن سے کہ اس اصطلاح کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس کا ایک عکس ہے جو پڑھتا ہے لیکن اب یہاں دیکھیے سورہ لقمان میں دوسری بات کیا تھی جب نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو لا لابحالا نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے بدی کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے گندمت گندم بے رو جو سے جو یہ عقل کا تقاضا ہے یہاں تک تو سورہ لقمان میں بات آ گئی انسان کے اعمال جائے جانے والے نہیں اب یہ سورہ فاتحہ میں ایک قدم آگے ہے مالک یوم الدین نوٹ کیجئے تین الفاظ ہیں اس میں اور یہ ترکیب اضافی ہے یوم الدین سے خود مضاف مضاف مدافل ہے پھر یوم کا پھر جو ہے بن گیا اور پھر مضاف ہے مالک جزا و سزا کے دن کا مالک اردو میں اور عربی میں یہ فرق ہے کہ یہاں پہلے جو ہے مضاف آ رہا ہے اور پھر مضاف ہے اردو میں اس کے برعکس معاملہ ہے جزا سزا کے دن کا مالک بدلے کے دن کا مالک مالک یوم الدین ترتیب مختلف ہے الفاظ ہوئی لیکن آپ نوٹ کیجئے تین قدم آگے گئے ہیں دو قدم پہلا قدم تو وہاں تھا بدلا ہونا چاہیے لیکن یہاں معلوم ہوا کہ اعمال جو ضائع ہونے والے نہیں ہیں نتیجہ کیا نکلے گا کہ بدلہ ملے گا دوسری بات بدلے کے فیصلے کا ایک دن معین ہے اب یہ دن جو ہے یوم یہ نبوت اور رسالت کے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا ایک دن آنا ہے یوم القیامہ ایک دن ہے کہ پوری نوع انسانی یوم یقوم الناس لرب العالمین تمام جہانوں کے رب اور مالک کے سامنے تمام انسان کھڑے ہوں گے محاسبہ ہوگا حساب کتاب ہوگا وزن اعمال ہوگا یہ یوم ہے تیسری بات مالک یوم الدین اس دن کا مالک مطلق اللہ ہے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اس میں گویا کے نفی ہو گئی تمام جو بھی تصورات شفات باطلہ کے ہیں مال کے مطلق مختار مطلب لے من الملکل یوم ڈنکے کی چوٹ جو ہے پکارا جائے گا آج کے دن کس کے ہاتھ میں اختیار ہے کس کی بادشاہی ہے دنیا میں تم بنے بیٹھے تھے بادشاہ اور صاحب اختیار اور مختلف اور جیسے کہ ضیاء صاحب نے کبھی کہا تھا میں مختدیر اعلیٰ ہوں ناؤود باللہ یہ الفاظ بھی استعمال کیے تو ناود باللہ بھی کہہ دیا مختدر مطلق ہوں نوود باللہ تو دنیا میں مختدر ہے صاحب اختیار ہے لیکن حقیقت کھلے گی اس روز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں کا معلوم ہوگا کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک تلحا ملک لاہد اور یہاں پر وہ شفات باطلہ کے تمام تصورات کی نفی ہو یہ تین آیتیں مکمل ہوئیں جن کو میں نے عرض کیا کہ یہ در حقیقت ایک جملہ مکمل ہوا الحمد پرنسپل کلوس اور اب سارے ایڈجیکٹو چلے آ رہے ہیں رب العالمین نمبر ایک الرحمن نمبر دو اور نمبر تین ملک یوم الدین نمبر چار یہ تمام اس اللہ کی شانیں ہیں اللہ کی صفات ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی تعالیٰ کے بارے میں وضاحت ہے ذات باری تعالیٰ کی شانیں لیکن اب ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے اگر چاہیے تو انشاءاللہ شاء اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو ہوگی ان تینوں کا منطقی نتیجہ کیا ہے کا ناب یہ بات بھی میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں تیسرے درس کے ذمن میں کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہل جزاؤ لحسان اللہ لہسان بھلائی کا بدلا بھلا اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے بھلائی کی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کیجیے اگر تو وہ ذات یا ہستی ایسی ہے جس کو آپ بدلا دے سکے تو بدلا دے دیجیے آپ نے اپنا بوجھ اتار دیا معاوضہ گلہ ندارت کوئی احسان کا بوجھ نہیں رہا لیکن اگر ہستی ہے ماورائی ہستی سورج کو کیا بدلا دیں گے کوئی بدلا نہیں دے سکتے جہاں بدلا نہ دیا جا سکے وہاں دنڈوت کیجئے سجدہ کیجئے سر جھکا لیجئے ہاتھ جوڑ لیجئے مدا کیجئے سنا کیجئے تعریف کیجیے یہ جذبہ عبادت در حقیقت منطقی نتیجہ ہے شکر کا لہذا جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ الحمدللہ کل تعریف کل حسن و جمال کا منبع ذات باری تعالی ہے کل ربوبیت ہمارا تمام حاجت روا اللہ ہے تو گویا کہ اب ہمیں اس کو کیا بدلہ ہم دیں گے وہ حضرت موسا علیہ السلام کی حکایت کے حوالے سے جو بات میں نے عرض کی مولانا روم نے جو حکایت لکھی ہے کہ گڈریا جو ہے اللہ سے ہم کلام تھا اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تیرے پاؤں دھوؤں تیرا جسم دابوں تیرے سر, سر میں سے جوئے نکالوں یہی اب اس کا تصور تھا بیچارے کا کسی بڑے چودھری کے ہاں جا کر یہی کچھ کرتا تھا اظہار نیاز مندی کے یہی اس کے سامنے جو ہے صورتیں تھیں یہی شکلیں تھیں اللہ سے بھی اسی طرح ہم کلام حضرت موسا نے ڈانٹ پلائی کیا؟, کیا تم کفر بک رہے ہو اس نے کپڑے پھاڑے چیخ ماری اور نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بوسا یہ میرا بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق مجھ سے مشغول تھا مناجات کر رہا تھا تم نے اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس سے کلام کیا ہے یہ اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے ہمارے ساتھ مشغول تھا تو برائے وصل کردہ نام دی نہ برائے فصل کردہ آم دی تیرا کام بندوں کو ہم سے جوڑنا ہے نہ کہ توڑنا ہے علیحدہ کرنا ہے بہرحال یہ سطح سمجھ لیجئے انسان جب کچھ نہیں بدلا دے سکتا تو سوائے اس کے اور کیا کرے گا قنوت جسے کہتے ہیں دس بستہ کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ دیے دنڈوت کر دیا سر جھکا دیا سجدہ کر دیا مداح کر دی سنا کر دی پرارتھنا کر دی سوائے اس کے تو اور کچھ نہیں تو یہ ہے در حقیقت یہ تین زنجیروں سے یہ جو پلڑا تھا جو اللہ فرمایا یہ میرے لیے ایکسکلوسو فدسفالی وہ نصف حال ہی جو ہے اس سورہ فاتحہ کا آدھا میرے لیے ہے اس میں سے تین تو آیتیں مکمل ہو گئی الحمد رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یوم الدین اور وہ ترازو کا وہ داہنا جو ہے حصہ اس ڈنڈی کا نصف جو ہے دہنا یا کا نعبد وہ در حقیقت ان تینوں آیتوں کا منطقی نتیجہ ہے اس کے مفہوم پر انشاءاللہ اللہ اب کل گفتگو ہوگی بارک اللہ لی و فی القرآن العظیم و نفانی و یا کمبل کے وزرک الحقی۔